نمبر نو خریبت خیبر عن انس صن رضی اللہ ان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتا خیبر لیلا لان اذا عطا قوما بل لم بهم حتى يصبح فلما اصبح خرجت بھی مساحیم و مکل فلم را قال محمدوںحمدوںقمیس فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم خریبت خیبر انّاََََا ادا نزلنا بساحتِ قومن فصع الصباء المنزرین حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے غزوہ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی رات کے وقت پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ جب کسی قوم پر حملہ کرنے کے لیے رات کے وقت پہنچتے تو صبح ہونے تک حملہ نہ فرماتے چنانچہ جب صبح ہوئی تو یہودی اپنے کلہاڑے اور ٹوکرے لے کر باہر نکلے جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چلا اٹھے محمد اللہ کی قسم محمد لشکر لے کر آ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ حالت دیکھ کر ارشاد فرمایا خیبر برباد ہوا بے شک ہم جب کسی قوم کے میدان میں اتر جاتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بہت بری ہوتی ہے